اس حق میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو سمعن مکرم حضرات محتشم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے اور اس کی روشنی میں آج ہمیں معاشرے کے ایک بہت بڑے مرض کا علاج اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت سے تلاش کرنا ہے حضور علیہلاسلام نے فرمایا ان اللہ یقم سلاحسن یکرکم صلاحسن اللہ نے تین چیزوں کو تمہارے لیے پسند کیا ہے اور تین ہی چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے فرمایا جو پہلی چیز اللہ نے پسند کی ہے وہ یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو دوسری چیز اللہ نے یہ پسند کی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو اور تیسری چیز کیا ہے وہ تہسیمو بے حب اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ جدا جدا نہ ہو جاؤ اور جن باتوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے فرمایا ان میں سے ایک بات کئی لکال ہے یوں کہا جاتا ہے یوں کہا جاتا ہے یوں اس نے کہہ دیا یوں فلانے نے کہہ دیا کہنے اور سننے کی باتوں سے جو انتشار پھیلایا جاتا ہے فرمایا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے اور جو سے سوال کیا جاتا ہے یعنی ایک سوال ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے اور ایک سوال برائے سوال ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے اور فرمایا کہ مال کو ضائع کرنے کو بھی اللہ نے ناپسند فرمایا اختلاف کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے میرے ساتھ مل کر سمجھیں گے تو نتیجے تک ہم سب پہنچ جائیں گے اختلاف کی دو قسمیں ہیں ایک اختلاف وہ ہے جو اللہ اس دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اختلاف قابل مذمت نہیں ہے اس اختلاف کی پوری گنجائش ہے وہ اختلاف فطرت کا تقاضا ہے وہ اختلاف ہمارے فکر و نظریے کا حسن ہے ہماری معاشرت کی خوبصورتی کا اظہار ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے وہ اختلاف اللہ نے نازل کر دیا ہو خود ہی یعنی دو تین چار آپشن دے دی ہوں تب بھی ٹھیک ہے جیسے عبداللہ اپنے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صاحب کو سنا کہ پرانی مجید کی آیت اپنے ہی انداز سے پڑھے یعنی جو انہوں نے سنا ہوا تھا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے پہ نہیں کہ یہ کیسے پڑھا ہے رسول اللہ علیہ سلاد وسلام تو اور طریقے سے پڑھتے ہیں اس کو ساتھ لیا جھگڑا کیا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ جھگڑا کر رہے ہیں فرمایا کیلا کو میں مخسن یہ اللہ نے اختلاف باقی رکھا ہے یہ آیت کریمہ یوں پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور یہ آیت کریمہ دوسرے انداز میں پڑھنا بھی ٹھیک ہے یہ اختلاف اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اس کی گنجائش ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں اختلاف نہ کرو اس میں جھگڑا نہ کرو یہی جو جائز اختلاف ہوتا ہے اس کی ایک قسم کیا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے نظریے اور آپ کے فہم سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس سے میں کچھ اور سمجھتا ہوں اسی آیت کریمہ سے آپ ایک دوسرا معنی سمجھ لیتے ہیں اختلاف ہو گیا یہ اختلاف بالکل صحیح ہے اور آج انتشار کی حد ہو گئی ہے جب ہم کہتے ہیں پھر اور اس کی مزمت لوگ سمجھنے لگتے ہیں یہ وہ اختلاف ہے جو علماء کی آرام اختلاف ہوتا ہے یہ نظریہ چودہویں صدی کی ایجاد ہے رسول اللہ کے زمانے میں یہ معنی نہیں تھا افتراق کا جدا ہونے کا اختلاف کا گروہ در گروہ ہونے کا رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ اختلاف کرتے تھے آپ دیکھیے ایک صحابی کہتا ہے ایک بندہ مر گیا اب مرنے والا چلا گیا ہے اور اس کا دادا بھی موجود ہے اس کے بھائی بھی موجود ہیں بھائیوں کی موجودگی میں دادا کو دادا کی موجودگی میں بھائیوں کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی ایک صحابی کہتے ہیں ملے گی دوسرے کہتے ہیں نہیں ملے گی حضور نے فرمایا میری امت کسی گمرہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی تو صحابہ حضور کی سب سے پہلی امت ہیں یعنی حضور کی امت کا پہلا گروہ ہے اور وہ گروہ ہے جس کو کہا خیر القرونی کرنی سمین بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور میرے بعد والا یعنی صحابہ کا زمانہ ہے اور اس کے بعد والا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ ہے اس زمانے میں صحابہ کا شرع مسائل میں اختلاف کرنے پر اتفاق کرنا بات کو گہرائی سے سمجھے کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ فلاں ابھی اختلاف کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس مسئلے میں تو ایک رائے ہونی چاہیے دس رائے کیوں ہیں پانچ آرا کیوں ہیں؟ یہ علم کا حسن ہوتا ہے اس کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں مختلف انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں یہ کسی فن اور علم کا خوبصورت اظہار ہوتا ہے صحابہ نے رسول اللہ نے کبھی اس کو منع نہیں کیا ایک آیت کی دست تشریحیں کر لو یہ شریعت کے مسائل میں اختلاف ہے اس کا کوئی انکار نہیں اس کی کوئی مذمت نہیں ہے اب آ جائیں جو اصل بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پھر کون سا اختلاف ہے جو ممنوع ہے کون سا اختلاف ہے جس کو زہر قاتل سمجھا گیا ہے کون سے اختلاف ہے جو امت کی صفوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے کون سا اختلاف ہے جو امت کا شیرازہ بکھیر رہا ہے وہ اختلاف قرآن و سنت کے سارے دلائل اکٹھے کر لیجئے ہمارا سیاسی اختلاف ہے ہمارا معاشرتی اور عمرانی اختلاف ہمارا وہ مذہبی اختلاف جس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا یعنی ایک ہے مذہبی اختلاف میری ایک رائے ہے میں قرآن کی روشنی میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی رائے آپ قرآن کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں لیکن میں کہوں نہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے نہیں جو آپ غلط سمجھتے ہیں میں پوری دنیا میں اعلان کروں گا وہ غلط ہے آپ کے خلاف جتھا بناؤں گا گروہ بناؤں گا جماعت کھڑی کروں گا اپنا ایک تشخص قائم کروں گا اپنی علامتیں اپنے شاعر بنائے جائیں گے امت کو گروہوں میں بانٹا جائے گا اس لیے میں کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ وہ جماعتیں جو مذہبی جماعتیں کہلاتی ہیں وہ مذہبی نہیں وہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں. مذہبی جماعت تو کوئی جماعت ہی نہیں ہوتی وہ جماعت تو ایک ہی جماعت ہے وہ صحابہ کا منہج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے وہ ایک ہی جماعت ہے وہ صدیوں سے قائم ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کو مان لیا وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے باقی جس جس نے مذہبی مسائل کی بنیاد پہ علیحدہ علیحدہ دھڑے بنائے معاز بنائے مسلک بنائے نام رکھے جماعتیں بنائی جھنڈے بنائے اپنے اپنے شاعر بنائے اپنی اپنی مخصوص علامتیں بنائی یہ مذہبی اختلاف نہیں ہے یہ مذہب میں سیاسی انتشار ہے اور یہ ادھر ہی آ جاتا ہے جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی اختلاف اور معاشرتی اختلاف سے وانہ کیا ہے حضور علی اب اس کا دو دو نتیجے تو لازمن ملتے ہیں جب سیاسی اختلاف ہوتا ہے معاشرتی اختلاف ہوتا ہے یا مذہبی مسائل کو سیاسی رنگ دیا جاتا عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی اختلاف کر رہے تھے نا ایک رات پڑھتے تھے صحابی دوسرا دوسری کراعد پڑ رہا ہے اختلاف ہو رہا تھا رسول اللہ کو اس پہ کوئی انکار نہیں تھا آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہے انکار کب کیا ابن مسعود کہتے جب میں نے شور مچایا میں نے محاذ بنایا میں نے کہا یہ غلط کر رہا ہے فعرفت میں نے رسول اللہ کے چہرے پر دیکھا کہ غصہ کے آثار ہیں اور آپ نے فرمایا یاد رکھو انختلف ہلکو تم سے پہلی امتیں ہلاک اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کو جھگڑا بنا لیا جن کو اللہ نے جائز رکھا ہوا تھا تو ایک نتیجہ تو نکلتا ہے امتوں کی ہلاکت اور بربادی سیاسی اختلافات سے معاشرتی اختلافات سے یا مذہبی مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے امت ہلاکت میں جاتی ہے ہماری تاریخ گواہ ہے کیونکہ جب یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے تو دھڑے بنتے ہیں گروہ بنتے ہیں گروہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر کمزوری آ جاتی ہے ایک بڑا دانا شخص ہے اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتا ہے کہ لکڑیاں جمع کرو ایک بڑا گٹھا بناؤ تو اسے سارے مل کے ٹوٹا نہیں علیحدہ علیدہ لکڑی پکڑائی اب توڑ کے دکھاؤ جی ٹوٹ گئی ہے کہا یہی مثال ہے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے پھوک مارے تو خسو خاشاک کی طرح اڑ جائے گا یہی ریت کے ذرے مل جائیں تو جب جمع ہو جاتے ہیں آپ ایک اے کے 47 کی گولی چلائیں دو فٹ کے فاصلے سے ریت کے ڈھیر کو پار نہیں کر سکتی ہے اتحاد میں قوت ہے سیاسی اتحاد معاشرتی اتحاد عمرانی اتحاد اور اختلاف رسول اللہ نے فرمایا ہلاکت کا ذریعہ ہے صحابہ اس کو سمجھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک امت میں اختلاف نہیں تھا مذہبی اختلاف تھا وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں مسائل کا اختلاف تھا ایک صحابی کی اور رائے دوسری کی اور رائے اس کی بنیاد پہ سیاست نہیں ہوتی تھی محاذی نہیں ہوتی تھی جھگڑے نہیں ہوتے تھے اپنا اپنا تشخص اور پہچان نہیں ہوتی تھی مسجدوں میں فرق نہیں ہوتا تھا فلاں کی مسجد ہے فلاں مسجد ہے اللہ اکبر لیکن جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے جماعتیں بن گئیں کہ لینے پہ اختلاف پیدا ہو گیا حضرت علی اور حضرت معاویہ کے گروہ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں کمزوری آ گئی دشمن کو جرت ملتی ہے حالانکہ مسلمانوں نے افریقہ کی بڑی بڑی ریاستوں پہ فتح حاصل کی تھی شمالی افریقہ تک پہنچے مصر کو بھی فتح کیا اور شام کو بھی فتح کیا لیکن یہی افریقہ کی ایک سلطنت تھی بعض نتینی سلطنت اس کا بادشاہ قسطنطین جس کے نام پہ بعد میں قسطنطنیہ پڑ گیا قسطنطین بادشاہ تھا اس نے اپنے سارے لیڈر بلا لیے کیا لگا جانتے ہو علی اور ماویہ کی جنگیں ہو رہی ہیں اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے اگر مسلمانوں کو گرانا چاہتے ہو لشکر تیار کرو ہم ان پہ حملہ کریں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خبر پہنچی بڑا بہترین خط لکھوایا اور کیا لکھا ایوہ الرومی حضرت معاویہ نے کہا اے احمق رومی یاد رکھ ہمارے اختلافات کو بنیاد بنا کے حملے کی تیاری کرنے والے جب تو حضرت علی کے خلاف مسلمانوں پہ حملہ کرے گا معاویہ سب سے پہلے تیرے خلاف حضرت علی کے لشکر کا ایک ادنا سا سپاہی بن کے جہاد کرے گا بس سمجھتے تھے جب یہ جھگڑا ہوگا اختلاف ہوگا بزدلی آئے گی زوف آئے گا اور دشمن حملہ کرے گا آپ دیکھیے ہماری تاریخ رسول اللہ علیہ السلام نے بہت کا میدان ہے جہاد کی تیاری ہو گئی ہے حضور نے درے پہ لوگوں کو کھڑا کر دیا کہا ہم جنگ جیت جائیں ہمارے جھنڈے بلند ہو جائیں قنیمتیں حاصل ہو جائیں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا ہمارے لشکر کے مجاہدوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا جائے تم نے تب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا لیکن جب مسلمان فتح پا رہے تھے دشمن بھاگ رہا تھا اختلاف پیدا ہو گیا صرف رائے کا اختلاف ہوتا تو بات اور تھی جھگڑا بن گیا عبداللہ بن جب رک گئے دو تین ساتھی رک گئے باقی سارے لوگ اس درے کو چھوڑ کے نیچے آ گئے خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں کا خون بھی بہتا رہا اور مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا رہا یہی وہ آخری حملہ جس میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ان کے کلیجے کو نکال کے چبایا گیا انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ بہن آئی ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ ہاتھوں کے پوروں سے پہچان کی یہ میرا بھائی انس ہے یہ ساری ہلاکت کیوں آئی اختلاف جھگڑا اتحاد کو چھوڑا گرو در گرو ہو گئے اللہ نے وبال اتار دیا آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں مسلمانوں نے سپین پہ آٹھ سو سال حکومت کی ہے آج کا اسپین اور پرتگال کا کچھ علاقہ جو زمانہ ماضی میں اندروس کہلاتا ہے آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کی وہاں کی یونیورسٹیاں مسلمانوں کی وہاں کی لائبریریاں مسلمانوں کی وہاں کی مسجدوں میں فنون پڑھائے جاتے تھے اور مغرب سارا وہاں سے مسلمانوں سے ریاضی سیکھ کے جاتا تھا تپ سیکھ کے جاتا تھا اور اس وقت کی فزکس اور فلسفہ اور منطق سیکھ کے جاتا تھا لیکن کیا ہوا سیاسی اختلاف پیدا ہوا ایک حکمران دوسرے حکمران کے خلاف ہو گیا مسلمان حکمران موجود ہے دوسرے رہنماؤں نے اختلاف شروع کر دیا اور اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف غیروں سے اتحاد کرنا شروع کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے ساری اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہوا لائبریریوں کو توڑا گیا مسلمانوں کا ورثہ اٹھا کے مغرب یورپ میں لے جایا گیا اور مسلمانوں کی مسجد اندلوس میں گرجا گھروں میں تبدیل ہو گئیں ہمارے بر صغیر میں کیا ہوا تین سو سال مسلمانوں نے حکومت کی پھر انگریز آتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا تصور دیتا ہے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرو ڈیوائیڈ کرو مسلمان جب تک اکٹھے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کو علیحدہ کر دو تمہیں ان پر حکمرانی کرنے کا موقع ملے گا کاٹا انہوں نے توڑا مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا زمین کے جغرافیے پہ ہزاروں مملکتیں جو ایک ہی نظام ایک ہی قانون جو اللہ کا قانون چلتا تھا اس کو توڑا گیا مسلمانوں کو بانٹا گیا اپنے اپنے مفادات کے اندر ان کو ان کے گرداب میں پھسا دیا گیا نتیجہ کیا نکلتا ہے آج پوری امت مسلمہ مظلومیت کی داستان بنی ہوئی سبب کیا ہے اختلاف سیاسی تو اللہ کے رسول نے آپ دیکھیے حضور نے جب ریاست قائم کی یا سب سے پہلا کام کیا کچھ اور بعد میں سب سے پہلا کام کیا مسلمانوں میں مواقع قائم کی کہا ادھر کوئی بھی شخص اتحاد کے نظام سے باہر نہیں رہے گا حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے خود کو بھی باہر نہیں رکھا کہا ہاں میری بھی مواقع ہوگی میں یہاں بھائی چارہ بناؤں گا ادھر تم دونوں کو بھائی بناؤ ادھر تم دونوں کو بھائی بناؤ بھائی بھائی بنا دیا اور ایسا بھائی بنایا سگے بھائی بھی ایک دوسرے سے اختلاف کر جائیں لیکن مسلمانوں میں جو مواخات رسول اللہ نے پیدا فرمائی بھائی کیا کہتا ہے جو حضور کا بنایا ہوا بھائی ہے کاروبار ہے آدھا تم لے لو آدھا میرے پاس رہنے دو گھر آدھا تم لے لو آدھا میرے پاس رہنے دو کیونکہ حضور جانتے تھے بنیاد چاہے وہ نبی کی بنائی ہوئی مدینے کی ریاست کیوں نہ ہو اختلاف آ گیا وہ ریاست بھی برباد ہو جائے گی سب سے پہلا کم حضور نے اتحاد قائم کیا تو ایک تو میں نے ارض کیا ہلاکت آتی ہے امتوں پہ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس ہلاکت کی داستان ہمارے سامنے اختلاف کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں خیر اٹھ جاتی ہے حضرت عبادہ کہتے ہیں رضی اللہ عالان ہو رسول اللہ علیہ ساد وسلم ایک رات نکلے کیا بتانے کے لیے نکلے وہ چیز کہ آج امت کا ہر مسلمان اس کی تڑپ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے آخری اشرے کی پانچ تاکراتوں پہ سب کی نگاہ ہوتی ہے سب یہ چاہتے ہیں وہ رات جس کی عبادت کو اللہ نے چراسی سال کی عبادت سے بڑا اور بہتر بنایا ہے اللہ میرے نصیب میں کر دے سب چاہتے ہیں صحابہ کی بھی تڑپ ہوتی تھی رسول اللہ ایک رات نکلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے کون سی رات کو للت القدر بنایا ہے لیکن کیا دیکھا دو مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں جھگڑا ہو گیا حضور علیہ سادو السلام صحابہ کے پاس پہنچے اور کہا آج اللہ نے علم دیا تھا اور یہ بتانا چاہا تھا کہ کون سی رات ہے جس کو قدر کی رات بنایا ہے لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ خیر کا علم واپس اٹھا لیا ہے اب ڈھونڈنا چاہتے ہو تو پانچ تاخراتوں میں محنت کرو اللہ جس کو دینا چاہے گا وہ دے دے گا خیر و برکت اٹھ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو جمیعا ان تفرقو کھانا کھاتے ہو تو مل کر کھاؤ جدا جدا ہو کے کھانا بھی نہیں کھانا کیا ہوگا فرمایا الاسنین وطعام الاسنین ایک آدمی کا کھانا دو لوگوں کو پورا آ جائے گا دو لوگوں کا کھانا چار لوگوں کو پورا آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ برکت اور خیر کب ملتی ہے جب اکٹ ہوتا ہے اتحاد ہوتا ہے اتفاق ہوتا ہے اور پھر اللہ کے رسول نے دعا بھی مانگی اللہ مدینے میں جو یہ کام کرنے والے ہیں مل کے بیٹھتے ہیں کھانا اکٹھے کھاتے ہیں نماز اکٹھے پڑھتے ہیں حج کے لیے اکٹھے جاتے ہیں اللہ مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط کرنے والے ہیں. اختلاف نہیں ڈالتے اللہ ان کے پیمانوں میں برکت دے دے ان کے مد میں بھی برکت ڈال دے ان کے سا میں بھی برکت ڈال دے تو میں نے ارض کیا ہے کہ اختلاف آئے تو دو کام ایک تو امت ہلاکت میں چلی جاتی اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے خیر و برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسی لیے ذرا غور کیجئے اللہ نے پانچ اول الزم پیغمبروں کا نام لیا ہے سورہ شورہ میں شرع لکم من الدین ما وصا نوحا والذی وما وموسی وعیسی پانچ کا نام لیا نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسا علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ علیہ اور پانچوں کا باقی سارے انہی میں آ گئے جب پانچ بڑے پیغمبروں کا نام لے لیا تو باقی جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ اسی میں شامل ہو گئے کیا فرمایا کہاں دو چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک سب کے لیے ایک جیسی ہیں غور سے سنیے گا عقیدہ رسالت میں بھی فرق ہے آخری امت کو جو عقیدہ رسالت دیا گیا وہ مختلف ہے اس عقیدہ رسالت سے جو عیسائیوں کو دیا گیا تھا جو عدیوں کو دیا گیا تھا انہیں یعنی امتوں میں فرق رہا ہے عبادت کا تصور ہمارے یہاں اور ہے ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں موسا کی قوم پہ پچاس نمازیں فرض کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں پہلی امتوں کے لیے حرام تھیں تو عبادات میں معاملات میں عقیدۂ رسالت میں عقیدہ آخرت میں بھی فرق ہے کہاں دو چیزوں میں فرق نہیں ہے ایک عقیدۂ توحید ہے اور دوسرا اتفاق اور اتحاد کا حکم ہے پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک اللہ فرماتے ہیں ساری کی ساری امتوں کو دو چیزوں کی پیروی کرنی ہے ان عقیم الدین اولا تفرقوفی اللہ کی توحید کو قائم کرنا ہے اور اپنی صفوں میں اختلاف کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے اختلاف کیوں آتا ہے جن چیزوں کی وجہ سے آتا ہے میں ان کو ذکر کروں گا اور خود ہی سمجھ لیں کہ ان چیزوں سے دور ہوتے جائیں گے تو اللہ اختلاف سے بھی دور کرتا جائے گا کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں جس چیز سے اختلاف آیا ہے سیاسی اختلاف خاندانی اختلاف معاشرتی جھگڑے گھروں میں بازاروں میں منڈیوں میں جھگڑے کہاں سے آئے ہیں رسول اللہ علیہ وسلام کے بیانات کی روشنی میں سب سے پہلی چیز عورت کے ساتھ معاملہ کرنے میں اعتدال اور توازن کو چھوڑنا بس ایک حدیث ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن معنی اس کا ٹھیک ہے حضور علیہ صلاح سلام نے فرمایا لمبی روایت ہے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا بیچ میں یہ بھی فرمایا وہ رجلو ضرور جیتا ایک وقت آئے گا جب آدمی اپنی بیوی کے پیچھے لگے گا اس کی اطاعت کرے گا وہاں اپنی ماں کی نافرمانی فرمانی کرے گا دوست کو قریب کرے گا باپ کو دور کرے گا وہ وقت ہوگا جب مسجدوں میں آوازیں اونچی ہوں گی مسجد کا تقدس پامال کیا جائے گا مسجدوں کو منڈیاں اور کھیل بنا لیا جائے گا اور فرمایا وہ وقت ہوگا جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے اس کو غنیمت سمجھ کے کھا جائے گا وہ وقت ہوگا جب زکات کے دینے کو لوگ جرمانہ اور چٹی اور پینلٹی سمجھنے لگیں گے اللہ کے رسول نے بہت سی باتیں ذکر کر کے فرمایا یاد رکھنا سرخ آندیاں بھی اسی وقت چلیں گی چہروں کو مسخ کر کے بگاڑا بھی اسی وقت جائے گا اور یاد رکھنا زمین کے سینے کو چیر کے اللہ بستیوں کی بستیاں اس میں دفن کر دیا کرے گا یہ اس وقت ہوگا جب آدمی بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے میں توازن اور اعتدال کو چھوڑ دے گا اللہ ہمارے خاندانی جھگڑے ہمارے سیاسی جھگڑے ہمارے معاشرتی محلوں کے جھگڑے ان کے پیچھے بہت بڑا سبب اور وجہ کیا ہے عورت کے ساتھ تعامل میں رسول اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑنا عمر کہا کرتے تھے حسن بسی رحمت اللہ علیہ کی بات پہلے سن لیجئے وہ کیا کہتے ہیں وہ شخص جو کسی عورت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتا ہے اللہ حفنار اللہ اسے جہنم کے گڑوں میں پھینک دیتا ہے عمر جیسا دنیا کا کامیاب ترین حکمران خالف ان کہتے تھے عورتوں کی مخالفت کیا کرو انفی خلاف جہاں تک میں نے تجربہ رکھا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے عورتوں کی مخالفت میں برکت رکھی ہوئی ہے میرے دوست امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے دو لوگ ایسے ہیں اگر ان کی عزت کرو گے نا تمہاری توہین کر کے رکھ دیں گے ان کے ساتھ سیدھا سیدھا معاملہ رکھو گے تو تمہیں بھی اکرام اور عزت ملے گی ایک عورت ہے دوسرا خادم ہے تو یہ چلنے کا معاملہ رکھنے کا طریقہ ہے اعتدال پیدا ہونا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے عورتوں سے معاشرت رکھنے کے کیا طریقے ان پر بڑے آداب سکھائے ہیں حیبت باقی رکھی جائے عورت کی خواہشات کے پیچھے نہ چلا جائے اور رائے بنانی ہے مشورہ لینے کے بعد وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سامنے رکھ کے بنائی جائے اور کسی برائی کے کرنے میں عورت کے دروازے کو استعمال نہ کیا جائے تو میرے دوستوں عزیز ہو آج جھگڑوں کی بہت بڑا سبب خاندانوں میں فیملیز میں بازاروں میں سیاست کے ایوانوں میں عورت کی دخل اندازی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قوم تو ہرگز فلاح نہیں پا سکتی ہے جاؤ لکھ لو اس بات کو جس نے کسی عورت کو اپنا حکمران بنا رکھا ہے آج ہمارے سیاسی ٹولے میں کتنی عورتیں شامل ہیں اور کس طریقے سے کتاب و سنت کے خلاف امت کو گھسیٹ کے لا ہیں میرے دوستوں عزیزوں آج امت کا شیراضا بکھر گیا دوسرا سبب کیا ہے دنیا کی حرص اور اس کا لالچ ہے آپ ذرا غور کیجئے غزوہ بدر ہوتا ہے صحابہ کو اللہ نے کامیابی دی تین سو تیرہ تھے ہزار کا مقابلہ تھا کچھ نہیں تھا قربانیاں دی قربانیاں دے کے آئے تھے لیکن اللہ نے فتح دی غنیمت کا مال بھی ملا تو لوگوں نے آ کے سوال کیا یس الفال یہ جو مال غنیمت ملا اس کے بارے میں کیا حکم ہے غور کیجئے کس طرح دنیا کی ہرس کو نکال کے ان کے دلوں سے پھینکا کہا قل الانفال للہ والرسول دنیا کے مال منصب جہاں اور دولت کو چھوڑ دو یہ اللہ اور اس کے رسول کی چیزیں ہیں فتخ اللہ اصلی خواتا کم تمہارے کرنے کا کام ہے مال پہ نظر نہ رکھو اگر اسی طرح بدر کے مارکے کی طرح آئندہ بھی تم فتح اور کامیابی چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو اور اپس کے معاملات کو بہتر بنا لو ہرس کو نکال دیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا آدم کا بیٹا بڑا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ دو خواہشیں بھی بڑی ہو جاتی ہے مال بھی اور ملتا جائے عمر بھی اور لمبی ہوتی جائے رسول اللہ نے فرمایا دامن ہوتا ہے نا پہاڑوں کے درمیان جس میں پوری پوری بستیاں آباد ہو جاتی ہیں ہزاروں لوگ گھر بنا لیتے ہیں فرمایا وہ پورا دامن سونے کا بھر کے کسی شخص کو مل جائے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا وہ کہے گا اللہ مجھے ایک اور مادی سونے کی مل جائے کہ اس کے منہ کو اس کے قبر کی مٹی بھرے گی اور ہاں جسے اللہ توفیق دیتا ہے اسے ہی توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے میرے دوست اور ہو تو دنیا کا مال اور حیرس اور لالچ اختلاف اور جھگڑے اور نظام کا بہت بڑا زیادہ ایک حدیث سنانے لگا ہوں یقین مانے آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جاتے حلور نے دنیا اللہ دن ام الگ فرمایا جب بھی اللہ کسی کو دنیا کے خزانے کھول کے دیتا ہے جب دنیا کا مال منصب کھول کے ملتا ہے ایک اللہ آزمائش بھی ساتھ ہی ڈالتا ہے وہ کیا ہے اللہ اس ان لوگوں میں عداوت بغض اور حسد اور نفرت پیدا کر دیتا ہے اختلاف ہے تو دنی دنیا کا لالچ اور تمام اور ہرس جس میں آ جائے میرے دوست اور عزیزوں وہ امت میں اور معاشرے میں اختلاف کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے اللہ اگر نعمت دے تو مانگے اللہ ہمیں اس نعمت کی خیر دے دے اس نعمت کے شر سے ہمیں بچا لے مال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرے کیونکہ جب مال آتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ بخذ اور عداوت اور دشمنی اور اختلافات بھی آتے ہیں یہ میرے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سبب کیا ہوتا ہے اختلاف کا اور جھگڑوں کا جس کو ہم نے چھوڑنا بھی ہے حضور نے فرمایا لوگوں کو راضی کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا منافق ہے یو اناس لوگوں کی رعایت کرنا لوگوں کا خیال رکھنا یہ منافق کا کام ہے جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہے وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا وہ اللہ کو دیکھتا ہے میرے پیغمبر فرماتے جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا دو کام ہوں گے اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے جس کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ اسے بھی ناراض کر دیں گے اور جس نے اللہ کو راضی کیا لوگوں کو ناراض کر دیا ہاں دو کام اس کو بھی ملیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا جو ناراض ہوا بالآخر اللہ اس کو بھی راضی کر دیں گے اختلاف کا سبب لوگوں سے دور ہو جائے لوگوں کی ارا کو چھوڑ دیں اللہ کے دین کو اللہ کے اصول انصاف کو عدل کو پکڑ لیں چوتھی چیز جو سبب بنتی ہے اختلافات کا وہ کیا ہے اللہ اکبر میرے دوست راضی وہ حسد ہے حسد چھوڑ دیں دل سے نکال دیں امام ابن رحمت اللہ خواب کرنے میں تعبیر کا اللہ نے عجیب ملک اور ہنر دیا کو آدمی کا مال ملا ہو اس بنیاد پہ حسد نہیں کیا لوگ حیران ہو گئے کیا کہہ رہے ہیں آپ خواہش آ جاتی ہے حسد ایک غرض آ جاتی ہے دل میں تمنا آ جاتی ہے دل میں کہا نہیں اس لیے کہ میں سوچتا ہوں یا تو یہ شخص جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے اگر یہ جنتی ہے تو پھر اس کو جو دنیا میں ملا ہے اس پہ حسد کیا کرنا میں تو جنت کی خواہش کروں گا اور اگر یہ جہنمی ہے تو میں اس چیز پہ حسد اور خواہش کیوں کروں جو چیز اس کو بھی جہنم میں لے جا رہی ہے میرے پاس آئی وہ تو مجھے بھی جہنم میں لے جائے گی تو حسد میرے دوست اور عزیز و امت کی صفوں میں دڑانے ڈالتا اور اختلاف پیدا کرتا ہے اس کا خاتمہ کر دیجیے اور امت کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے میڈیا ہے انتشار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کو دبایا کرتے تھے چھپا ایک جرم ہو گیا رسول اللہ چھپا لیتے توبہ کرو معافی مانگو جس پہ حد لگنی ہے اس پہ حد لگے گی اس کا پرسنل معاملہ ہے آج کیا ہوتا ہے معمولی سا اختلاف ہوا میڈیا پہ ٹیبل ٹاک ہو جاتی ہے محاذ سچ جاتا ہے اس گروپ کے حمایتی بھی آ اس گروپ کے حمایتی آگئے مسلمان مسلمان بیٹھے رسول اللہ کو ماننے والے بیٹھے اختلافات ہو رہے ہیں الزام لگ رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اور جب وہ وہاں سے باہر آتے ہیں تو پوری امت کی جو متقدس ہے اس کا اس کو پوال کرتے ہیں ہماری سیاست کیا تماشا دکھاتی ہماری ریلیاں ہمارے جلسے ہمارا لوگوں کو اکٹھا کرنا اس کے پیچھے کیا چیز ہے صرف اور صرف اپنی خواہشات اور مال اور دولت کی لالچ ہے میرے دوستو ان ساری چیزوں کو نکال کے پھینک دیجئے اللہ آپ کو اتحاد کی نعمت عطا فرمائیں گے دعا کریں اللہ یہ روزہ رکھا ہے تو نے یہ ایک اجتماعی عبادت بنائی ہے سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اللہ یہ رمضان گزرے ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے نفرتوں کا بھی خاتمہ کر کے چلا جائے ہمارے دلوں سے بغض کا خاتمہ کر دے حسد کا خاتمہ کر دے وہ ساری علائشیں جنہوں نے آج مسلمان کو مسلمان سے دور کر دیا اللہ ختم کر دے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اللہ ہمارے سیاست دانوں میں اتحاد پیدا فرما دے اللہ ہمارے مذہبی سیاست دانوں میں اتحاد پیدا فرما دے اور اللہ ہمارے اس روزے کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے ربنا تقبل من کان تمید علی مت العلی انت طب الرحیم اور صلی اللہ نبینا محمد وعالی اجمعین کا یا اجماعین رحمد